سورہ کافرون مکی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں چھ آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جب دعوت اسلام کو بڑھایا اور بڑی تیزی کے اسلام پھیلنے لگا اور پروپیگنڈا کرنے کے باوجود ظلم و ستم کرنے کے باوجود جب کافر آجز آ گئے وہ اس تحریک کو روک نہ سکے تو کافروں نے کہا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں موسالت کر لیتے ہیں مفاہمت کر لیتے ہیں آخر تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کریں تو ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے یہاں تک انہوں نے کہا کہ چلیں فتنہ ختم کرنے کے لیے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں پھر ہمیشہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ نے فرمایا میں ایک دن بھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا تو پھر اس پر آگے کہ ایک دفعہ سجدہ کر لیجیے آپ نے فرمایا میں ایک سجدہ بھی تمہارے بتوں کو نہیں کر سکتا تو کہنے لگے اچھا ایک دفعہ عقیدت سے ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا لیجیے تو ہم آپ کے خلاف سازشیں ختم کر دیں گے تو اس پر آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا اور قرآن مجید فقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ حرم شریف میں گئے اور تمام کافروں کے سامنے یہ سورہ مبارکہ آپ نے تلاوت کر کے سنائی اسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کہ بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قل اے محبوب آپ کہہ دیں یا الکافرون اے کافروں اب آپ بتائیے کوئی بات بھی اگر قرآن کے خلاف کہی جائے کس قدر غلط بات ہے اگر کوئی یہ اصول پیش کرے کہ کافر کو بھی کافر کہنا گناہ ہے کوئی کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے تو ہم سوچیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر اعلان کر دیں یا ایوہل کافرون اے کافروں تو کافر کو کافر کہنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں مسلمان کو مشرک کہنا یا کافر کہنا یہ غلط ہے لیکن جو کافر ہے تو اس کو کافر ہی کہنا ہوگا اسے مسلمان کہیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے لا اڑبدو ما تعبدون میں پوجا نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو ولا ان تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انعب ماںت تم اور میں پوجا ہرگس نہیں کروں گا کبھی بھی ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو تم آبدون اور تم عبادت نہیں کرو گے اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو جب یہ ساری بات ہے اور اصل جھگڑا تو اسی پر ہے تو اب کوئی مفاہمت کی صورت نہیں لکم دینو کم تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تم جہنم کے راستے پر اور میں جنت کے راستے پر تم گمراہی کے راستے پر میں ہدایت کے راستے پر تو یہ آپ نے اعلان فرما دیا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اسے چاہیے کہ جب وہ سوئے تو سونے سے پہلے اپنے تمام اوراد و وظائب پڑھنے کے بعد آخری جو اس کا کلام ہو وہ کلمہ طیبہ ہو اور سور کافرون کی وہ تلاوت کرے پھر اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کہے اور آخری کلام اس کا سور کافرون ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا